بس اللہ رحمہ الحمد صلی اللہ و رحمۃ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح علی صبر میں باتواشہ اور باقی تمام شامعین خان گرام برادران صاحب کو شموسن باب سلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دست جو ہے کتاب دعوت شریف میں سے درست نمبر جو ہے چار سو چھتر اولیگ ایک سو اٹھارہ ہیں تو چار سو چھہتر جو ہے شریف کے شروع سابطہ کے درست تیرہ اور ایک سو اٹھارہ اور آاد فتح کا جو ہے درخت نمبر ایک سو اٹھارہ ہے اور فتح میں ہمارے سلسلے باغ جو ہے ملک الجبار میں ہے سیول میں اس میں لا اللہ نمبر چھیالیس میں جی اور یہ مقدس دعائیوں ہوتی شروع ہوتی ہیں لا لہ الہ ہو آد دخل کی ہی وزینت عارشی ہی و رضوا نفص ہی امید کلماتی تو اس مقدس دعا میں کل جو ہے آپ کو اللہ, اللہ آدھا دخل کی ہی اس مقدس حصے کی ترجمہ تو جی آپ لوگوں تک پہنچایا ہاں جی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہاں جی اس کے دو ترجمہ جو ہے ہو سکتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہاں جی اور تمام محلوقات کے گنتی کے تعداد کے برابر تو اب تمام معلومات کے گنتی کی تعداد کے برابر اب اللہ کے سر میں کیا پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مقبول مابعد جو ہے سیاق کلام کو مد نظر رکھ کر جو ہے اس کا ایک ترجمہ تو یہی بن رہا تھا کہ تمام اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تمام محلوقات کے عدد کے برات تعداد اور گنتی کے برابر میں اللہ کی تعریف اور ثنا کرتا ہوں ایک ترجمہ یہ, یہ بھی درست ہے دوسرا ترجمہ بنداخی نے کرنے کی کوشش کیا تھا میرے ذوق بتا رہا تھا اس کا ایک اور یہ تجمہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہاں جی اور میں جو ہے لا الہ الا اللہ کے ذکر کے حوالے سے اور میں جو ہے اللہ میں تیرے مقدس ذکر لا اللہ, اللہ کو تمام محلوقات مقامی شفے آ بولتے ہیں جذبی میں آ تمام محلوقات کے تعداد کے برابر اس مقدس ذکر کا میں ویز کرتا ہوں ایک تجمہ اس کا یہ بھی ممکن ہے اس کے بعد جو ہے دوسرا حصہ اس مقدس دعا کا جو آج کے درسے وزینت ہے ہاں جی وزین طار ہے اس مقدس حصے کا جو ہے تھوڑا بہت توضیع لوگوں کو دے دوں گا اس میں جو ہے زین تارجی واؤ اور کے معنی میں عرفات ہاں جی ذن جو یہ وزن یزین وزنن سے ہے تولنے کے معنی میں القاموس و جدید اور اس طرح جو ہے دوسرے لغت تو وزن یزن وزنن بھی استعمال ہوتا ہے زینتن بھی محسن دونوں منظر ہیں تو نا مختار سے میں نام ہے میں اور یہ زینتون جو ہے اصل اس کا شروع میں واو ہے ہاں جی وزن یزن اس کا پھیلے اب یہاں پر زیر سے شروع ہو گیا واو ہضو ہو گیا تو یہ عربی صرفی قانون کے مطابق ہوا ہے جس طرح واد یا عید استعمال ہوتا ہے واو کا حاضو کر کے آخر میں تال آتے ہیں اس کی بدلے میں ایسے یہاں پر بھی ہوا ہے تو وزن فیل سے منظر وزنن بھی آتا ہے اور وزن بھی آتا ہے دو منظر ہے اور ذین تناسل میں وضنان ہے ہن سے عید جو ہے جاری ہوا اس میں بھی جو صرف قاعدہ کہ جو جب بھی باوے ہاں جی جب بھی جو مزدر جو ہے فی کے وزن پر ہو ہاں جی جب بھی معطل یعنی کوئی کلمہ اس کی فاول بھیل کی جگہ پر حرف لت ہے اور واو ہے ہاں جی اور مزدر جو ہے اس کا پھیل کے وزن پر ہو اور فاول بھیل کی جگہ واو ہو جیسے و عید تو وہ قانونی سروی ہے تو وہ واو حضب ہو جاتی ہے اور آخر میں تائی منظریہ اس کے عوض میں لایا جاتا ہے اس سے جو ہے وہ سے عیدتن ہوا ہے جو کہ استعمال ہے وعدہ کرنے کے معنی میں ہے اور اسی طرح وزن سے زینتن بھی ہوا ہے جو کہ وزن کرنے کے معنی میں وزن کے معنی میں ہے ہاں جی تو الہ الا اللہ عدد دخل کی ہی وزینت عرش ہے تو زینتن کے معنی تولنے کے معنی میں ہے ہاں جی وزن کے معنی میں ہے اور عرش جو ہے عرش ہی میں ہو زمیر اللہ کی طرح پلتی ہے ہاں جی اور مزاخلے ہیں عرش جو عرش کی تحقیق کتاب محلداد راغب کے روشن میں عربی لغت ہے عربی قرآن لغت ہے اس میں عرش کے بارے میں جو تحقیق کیا ہے وہ یہ ہے کہتے ہیں عرش اصل میں چھت والی چیز کو کہتے ہیں اس کی جمع عروش ہے قرآن باغ میں ہے وہی اخوابت الع عروش یہ ایک الم میں استعمال ہے ہاں جی وہی اور اس بستی کی مکانات اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں گرے پڑے تھے اس بسی کے مغوایہ قابل بسی کے جو ہے مکانات اپنے علاوش اپنی چھتوں پر گرے پڑے تھے اس طرح بادشاہ کے تخت کو بھی اس کی بلندی کی وجہ سے عرش کہتے ہیں قرآن مجید میں وارافہ آباوئی اللہ یوسف آئے نمبر ایک سو تیس میں ہے یعنی اور حضرت یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا یعنی اونچا کے بٹھایا تاہ پر جہاں خود تشریف فرماتے اور بطور کے نایا عرش کا لفظ عزت غلبا اور سلطنت معنوی میں استعمال ہوتا ہے بطور ہائے کناج لفظ عرش کا عرش کا لفظ عزت غالباء اور سلطنت معنوی میں استعمال ہوتا ہے چنانچہ اس محاورے میں عزت کے معنی میں آیا ہے فلاں قلع عرش ہو فلانق العارش تجمہ لکھے فلاں کے عزت جاتی رہے فلاں کی عزت تو یہاں عزت کے معنی میں عرش عزت کے معنی میں وہ تو رکھنا اور عرش علہی سے مراد جو ہے ہاں وزینت عرشی میں تو عرش لاہی مراد ہے تو عرش لاہی سے مراد عرش لاہی سے صرف جو ہے نام کے حد تک ہم واقف ہے ہم انسان جو ہے قرآن بابل حفظِ عرش استعمال ہوا ہے متعدد جگہوں پر اور عارشِلائی کے معنی میں استعمال ہوا لیکن جو ہے ہم اس میں جو صرف نام کے حد ہم واقف ہیں اور اس کی حقیقت انسان کے فہم سے والہ ہے عرش کے حقیقت انسان کی فام سے مالت ہے اور وہ بادشاہ کے عرش کی طرح نہیں ہے جو دنیاوی بادشاہ عرش کے طرح اس کے تخت کی طرح جیسا کہ عوام خیال کرتے ہیں کیونکہ اس صورت میں تو عرش باری تعالی عرش جو ہے باری تعالی یعنی اللہ تعالی کا حامل قرار پائے گا اور یہ بادشاہوں والا عرش ہو تو پھر عرش جو ہے خدا کو اٹھانے والی کوئی چیز ہوگا خدا اس پر قرار پائے گا خدا کو اٹھانے والی کوئی چیز ہو جب کہ یہ معنی غلط ہے نہ کی جو ہے محمود جبکہ جو ہے خدا اس عرش کو خود طرح یہ کائنات ہے اس طرح عرش بھی جو ہے ایک ایک یوں سمجھو کہ ایک عالم ہے اس کو جو ہے وہ اللہ اس کی رب ہے فرمایہ قرآن باب میں تو حالانکہ ذات اللہ اس سے والدر ہے اللہ جو ہے کوئی چیز اللہ کا حامل اللہ کو اٹھانے والا واقع نہیں ہو سکتی کہ کوئی چیز اسے اٹھائے اللہ کو جیسا کہ خدق قرآن پاک میں علّ الرما ان اللہ یوم سے کچھ سماوات ولاس انتض ہاں جی اولا ان ضالطہ ان ام سکومہ من احد ممباد ضالۃ ان امثما ممباد ان ام سکہ من احد ممباد یہ شرا فاتر اعظم التالیس میں ہے کہ خدا ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے زمین آسمان کو تھام سکے اگر یہ زمین آسمان اپنی جگہ سے ہٹ جائے ہاں جی جو ہیں لیکن جو بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ آج سے فلاں کے ہاں فلا جی اچھا یعنی فلاں الاخلاق ملا یعنی یعنی تمام آسمانوں کے آسمان تمام آسمانوں کے اوپر کا آسمان تمام آسمانوں کے آسمان یعنی سب سے اوپر کا آسمان جو سب سے بہت بڑا ہے یہ ارادہ کے بعد لوگوں نے ارے شمورات یعنی یعنی کیا ہے آسمانوں کا آسمان یعنی تمام آسمانوں کا آسمان اس شمرات یعنی سب سے اوبر کا آسمان جو سب سے بڑا ہے اور کرسی سے جو ہے مراد انہوں نے فلاں کے کا یعنی آٹھواں آسمان مراد لیا اور عرش اس کے اوپر ہے وہ ان سب سے وسیع ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ فرمایا کہ مس سماوات یعنی اس حدیث میں عرش کی اس حد کو بیان کیا ہوا ہے اس حدیث میں عرش کی عظمت اور وسحت کو بیان کیا ہوا ہے یہ حدیث جو امیر کبیر علیہ نے بھی زخرے میں بے نقل کیا ہے فرماتے مَ سماوات جم بل اللہ کا فی عرض فلاطن ہاں جی فرماتے ہیں سات نئی سات سات آسمان اور زمین ساتواں زمین ہاں جی کرشی کے مقابلے میں یعنی کرشی کے ساتھ عرض کو سات آسمان زمین کو مقاصہ کیا جائے تو ان کی حیثیت کیا ہے نئی اللہ مگر کا ملقا خلقت ملقاتن فی آج دن فلاتن ایک وسیع صحرا میں ہاں جی ایک انگوٹھے کے برابر ایک انگوٹھے کو جو ہے یا انگوٹھے کے نگنے کو یا انگوٹھے کو اس شعرا کے وسیع صحرا کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے وہ تھوڑی جگہ کو لیتے ہیں رشتہ فرماتے ہیں وہ کرسی اتنا عظیم ہے جو سات آسمان زمین اس کے مقابلے میں ایک انگوٹھے کے جو ہے اس نگینے کے برابر محسوس ہوتے کہ سات آسمانوں اور سات زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے بیابان میں ایک انگوٹھی پڑی ہو پڑی ہوئی ہو پھر کرسی کو جب عرض کے ساتھ مقاصد کیا ہے اور اس کی بھی یہی حیثیت ہے اور یہی حیثیت عرض کے مقابلے میں کرسی کے یعنی کرسی کو جو کتنے عظیم ہے سات آسمان زمین کرسی کے مقابلے میں انگوٹھی کے جو ہے ایک انگوٹھی کے جو ہے نگنے کے برابر ہے اور یہ عظیم کرسی عرش کے مقابلے میں ایک نہ کے برابر ہے اور وہ عرش جو اس وسیع میدان کی مثال ہے تو آپ یہاں سے سمجھیں کہ عرش کی کتنی وسعت ہے کتنی عظمت ہیں و کرما عرش و ہاں جی یہ قرآن ہے اور اس وقت کا عرش ہاں اس وقت سے اور اس وقت اور اس وقت یعنی اس کا عرش پانی پڑتا کانہ عرش والللما یعنی جب کائنات کا کوئی چیز حوال نے خلا نہیں کیا یہ دنیا آ سال دسمان زمینیں اس وقت بھی عرش پانی پر تھا تو اس آیت میں متنبہ کیا ہے اش جب سے وجود میں آیا ہے پانی کے اوپر ہی رہا ہے اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے لہٰذا یہ خود ایک عظیم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک الگ کائنات ہے یوں سمجھو ہاں جو کہ یہ تمام کائنات صاف آسمان زمینیں کرسی سب اس کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کے برابر ایک انگوٹھی کے نگے کے برابر ہے <تصفح> <تصفح> اور آیات ذوال عرش مجید جو قرآن میں آیا ہے سلیح پوروش آج نمبر پندرہ میں عرش کا مالک بڑی شان والا ہاں جی اور اسی طرح جو ہے وہ رفیع درجات جو قرآن پاک میں آیا ہے ذوال عرشی سوری مومن آج نمبر پندرہ میں یعنی مالک درجات درجات عالی اور صاحب ارش اللہ کے بارے میں تو ان آیتوں میں پھر ذیول عرش اور رفیع الدھن سے مراد اور عرش مراد کیا ہے ذیل عرش مراد تو حرماتے ہیں اور ان کے ہم معنی یہ جو دو ہیں ان کے مان کے مالک درجات علی اور صاحب ارشے تو اور ان کے ہم معنی دیگر آیات جو قرآن باغ میں ہیں بعض نے کہا ہے کہ جو ہے کہ حقتعیٰیٰیٰیٰیٰ یہاں حق ان ناعتوں میں ذی مراد حق تعالی کی سلطنت اور حکومت کی طرف اشارہ ہیں ذوال مراد اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور حکومت ترجم بات علماء نے اس کا یہ معنی بھی کیا ہے اللہ اللہ علشت کا معنی بھی اسی طرح کیا اللہ اس کائنات کو سانج اس کے اب تدبیر کرنے لگے اس پر اس پر اس کے نظام کو اب چلانے لگے اس معنی میں سلطنت اور حکومت کی طرف اشارے آتے ہیں ورنہ ان کے یہ ماننا ہے کہ عرش باری تعالیٰ کا ٹھکانہ اور مسکن ہے یہ معنی کسی صورت میں نہیں ہے اللہ کسی جگہ کے ساتھ مقید نہیں ہے یہ مفرادات راغب میں عرش کے بارے میں یہ تاخیر لکھا ہے جو قرآن لغت ہے تو مفراد راغب کے ان معنی پر غور کرنے سے یہاں دعا میں زینت تعارش ہی ہیں جی لا اللہ عاد دخل ہی و ذنع میں جس سے یہاں پھر مراد کیا ہوگا عرش مراد فلک الافلاق ہے کہ جس کے مقابلے میں یہ پوری کائنات کرسی سمیت ایک وسیع سے راہ کے مقابلے میں ایک انگری جیسا ہے تو یہ معنی زیادہ مناسب ہے اس دعا میں عرش کا نہ کہ سلطنت و حکومت کا معنیٰ اس دعا میں یہ مراد نہیں ہے فص تجمہ یہ ہوگا ذین عطارشی یعنی اے اللہ میں تیرے عرش عظیم کے برابر تیری تعریف ہاں جی و ثناء کرتا ہوں ایک یہ مانوی دوسرے جو علامہ صاحب نے کیا باخوش نے دوسرے ایک ترجمہ جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ یہ مانوی ہاں جی دونوں میں تعدیر رہنا پڑتا ہے اے اللہ میں تیری عائش عظیم کی عظمت و وسعت کے برابر تیری عشق و محبت میں لا لہ کا وید کرتا ہوں یعنی تیری عائش کے وزن و وسعت کے برابر تیری تعریف و ثناء کرتا ہوں یا تیری عارش کے وزن و وسعت کے برابر ذکر مقدس اللہ علیہ اللہ پڑھتا ہوں یعنی یا اللہ اگر تو مجھے زندگی و توحفے دے دے تو میں اتنی تعریف اتنی تیری تعریف کروں گا کہ تیرے عرش کے ہم وزن ہو جائیں یا اتنی تعداد میں تیری ذکر لال اللہ, اللہ کا وید زبان کرنا کرتا رہوں گا کہ تیرے عائش کے وزن کے برابر ہو جائیں یہ دونوں معنیٰ درست ہونے کا احتمال ہے چونکہ دونوں میں تعمیر رکھنا پڑتا ہے تو اس طرح جو ہے اس مقدس دعا کی بھی تھوڑی سی توضیع ہو گئی آپ لوگوں کے انشاءاللہ ہاں جی اس کی وسحت کو سمجھ چکا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ عدت حل کی ہی وزین عتعشی میں وزینتارشی سے کیا مراد ہے اس کی تھوڑی توزی آپ لوگوں تک پہنچا دیں میرے دو دعا اللہ تعالیٰ میں دعاؤں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیع تعمیر آمین رب العالمین